ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ میت کے ترکے کے کل چار حق ہیں سب سے پہلے اس کے ترکے سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے گا جو مال باقی بچے گا اس سے اس کے قرضوں کی ادائیگی کی جائے گی جو مال باقی بچے گا پھر اس میں سے ایک تہائی کے ساتھ اس کی وصیتوں کو پورا کیا جائے گا اس کے بعد جمال باقی بچے گا وہ اس کے ورثاء کے درمیان کتاب و سنت کے مطابق تقسیم کیا جائے گا ورثا میں سب سے پہلے اصحاب الفروز کو دیں گے اصحاب الفروض وہ لوگ ہیں اللہ دین سے مقدر تم کی کتاب اللہ تعالیٰ جن کے حصے کتاب اللہ میں مقرر ہیں اس کے بعد من من ما ابقت الفرائض جميع المال یعنی کہ اصحاب الفروض سے بچا ہوا سارا مال لے لیتے ہیں اور اگر اکیلے ہوں اصحاب الفروض نہ ہوں تو تب بھی یہ سارا مال سمیٹ لیتے ہیں اس کے بعد عصبہ بن جہد سبق عصبہ سببی مول اعصابہ معتق آزاد کرنے والا پھر عصبہ سببی کے عصبات اس کے بعد رد علا ذویل فروظ الصبیہ کی بقدری تو کو پھر اس کے بعد موالات مولا اس کے بعد المالات بنر گئی المال اور اس کے بعد بیت المال. مانع مانیہ چار فصل جو کہ ہاتھ یا کفارے کو واجب کرے دوسری غلامی وافرن رنگ کا آنا اور نافن تھوڑی ہو یا زیادہ ہو کسی بھی خاصہ غلامی ہو دوسرا اختلاف دین ہے اور چوتھا ہے اختلاف دار ہیں کتاب اللہ میں مقرر شدہ فل حصے چھ ہیں لینے والے بارہ ہیں شہ ح چھ لینے والے بارہ ہیں حصے کیا ہیں نس ر تلوس، الگ تجریسی وقت لینے والے پل بارہ ہیں ان میں سے چار مرد اور آٹھ عورتیں چار مردوں میں ہیں زوج آخری ام آپ اخ اور جاد اور آٹھ عورتیں ہیں زوجا ام جدہ صحیحہ زوجہ ام جدہ صحیحہ اینی بہن اخیاتی بہن اڈلاسی بہن بنت اور بندولی بند و لیبن. یہ کل آٹھ عورتیں زوج کی دو عرتیں ہیں میت کی اولاد ہوگی تو زوج کو ربو ملے گا اور اگر میت کی اولاد نہیں ہوگی تو میت کے زوج کو نصف ملے گا آخلی اون کی تین عادتیں اکیلا ہو تو سدس دو یا دو سے زائد ہوں تو ٹول اب جاتی ادرال ابن, ابن کی موجودگی میں محروم اب کی تین ہیں میت کی اولاد یا بیٹوں کی اولاد میت کی اولاد یا میت کے بیٹوں کی اولاد بھائی شاقل اگر ہو تو اس کو ملے گا سدس اور اگر میت کی اولاد میں صرف بیٹیاں ہوں بیٹے نہ ہوں پھر سدس بھی ملے گا اور آسو بھی بنے گا اور جب یہ موجود نہ ہو میت کی اولاد میں نہ بیٹے نہ بیٹیاں نیچے تک کوئی بھی نہ ہو تو پھر محض آسو بنے گا ٹھیک ہے جد اب کی طرح چار جگہوں پر اس کا معاملہ مختلف ہے وہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے اور اب کی موجودگی میں جد محروم ہو جاتا ہے آگے ہیں عورتیں عورتیں یہ پل کتنی ہیں آٹھ آٹھ عورتیں ہیں جو حساب لیتی ہیں پہلے نمبر پہ دو چار زوجہ محترمہ ایک زوجہ محترمہ ہوتی ہے اور ایک زوجہ زوجہ ماجدا ہوتی ہے جو زوجہ اما بنے نا اس کو کہتے ہیں زوجا ماجدا کہ زوجہ ماجدا ہے وہ اما باندھ کے کمپنی زوجا ماجدہ بٹی سیالی اچھا جی زوجہ کی دو عادتیں میت کی اولاد ہو میت کی اولاد ہو تو زوجہ کو سبن ملے گا آٹھ نائن کا اور اگر میت کی اولاد نہیں تو میت کی زوجہ کو ربو ملے گا زوجہ چاہے ایک ہو چاہے دو چاہے تین چاہے چار جتنی بھی ہو تو ان کو حصہ یہی ملے گا میت کی اولاد ہے تو سمن جتنی بھی ہوگی سمن میں برابر کی شریک ہے ٹھیک ہے ہاں چاہے چار ہو چاہے دو ہو چاہے ایک سمن حصہ اس کا یہی ہے اولاد اگر نہیں ہے تو پھر رو دوسرے نمبر پہ ہے احوال و بند بنتے سلبی کی حالتیں اس کی تین عادتیں بند کی تین عادتیں اکیلی ہوگی تو لسل. دو یا دو سے دو تو سلوسان اور ابن کی موجودگی میں آسابا ابن کی موجودگی میں آساواد اسرو ہر دن کا یہی اور بناتے ایبن بناتے ابن کی چھ عادتیں بناطے ایمن کی چھ عادتیں ہیں پہلی عادتیں اس کی تین بنت کی طرح ہیں اکیلی ہوگی تو ہنس دو یا دو سے زیادہ دو تو سلو سان. ایک ابن ایبن البن کی موجودگی میں مسر السین اگر ان کے ساتھ ابن ایبن نہ ہوئی ہے تو اس کو ملے گا سین تک مل لسل سین ایک منٹ کی موجودگی میں سو بناس کی موجودگی میں محروم یہ وارث نہیں بنے گی لیکن اگر ان کے برابر یا ان سے نیچے کی بنا جائے تو پھر وہ ان کو اصابہ بنا دے گا برابر والیوں اور اوپر والیوں کو اصبہ نیچے والیوں کو محروم کر دے گا اور یہ لزکریس کے اصول کے تحت حصہ لیں گی بچستی کے ذات سہم نہ ذات سہم حصہ نہ لیا ہو انہوں نے اگر فردی حصہ لیا تو وہ یہ اس اتبا میں شریک نہیں ہوں گے آج پڑھنا ہے ہم نے آگے احوال اور برابر والیوں اور اوپر والیوں کو ہسوا بنائے گا نا ایون جس پیڑی میں آئے گا نا اس پیڑی میں موجود جتنی بھی ہیں ان کو ہسوا بنائے گا اوپر والی پیڑی میں بھی جتنی موجود ہیں سب کو ہسوا بنائے گا اگر انہوں نے فردی حصہ نہیں لیا اور اگر فردی حصہ لے لیا ہے پھر ان کو اصواہ نہیں کرے گا اخوات لی اب و ام کی پانچ حالتیں ہیں اکیلی ہوگی تو نصف و سلوسان صحیح فاحدہ تن دو یا دو سے زائد تو سلوسان و مزکری مصر الحد السین اخلی اب و ام کی موجودگی میں حاصاب یہ سر نبی حاصابہ تن وہ اس کے ذریعے حاصبہ بن جائیں گی تو لذا کر مصر الحضی کے تحت ان کو حصہ ملے گا لس کی واہ فلقارازی ار کیونکہ وہ میت کی طرف میں، میت کی طرف ترابط میں برابر ہیں ولاح البافی محل بنا تیو بنا تبنی اور بنات یا بناتے ابن کی موجودگی میں ان کو باقی ملے گا بنات یا بناتے ابن کی موجودگی میں باقی اسبا بن جائیں گی یہ فوجی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلمان کی وجہ سے اجہل الاقاواتی اسابا اپنا بنات کی موجودگی میں اقاوات کو عصبہ بناؤ چالتے ہیں اس کی ادھر اس نے چار ذکر کی ہیں یہ پانچویں اگلی کے ساتھ ذکر کرے گا ٹھیک ہے ابھی ادھر کتنی اور ذکر ہوئی ہیں اکیلی ہو تو نصف دو یا دو سے زیادہ تو سلو اینی بھائی کی موجودگی میں آشابہ اینی بھائی کی موجودگی میں آشابہ اور بنات یا بناتے ایمن کی موجودگی میں آسابا باقی باقی ملے گا مطلب آشاب بنے گی ایک ہی بات ہے باقی اور آسبا باقی مال لیتا ہے نا چار بیانو یا پانچویں بیاں محرومی والی وہ آگے بیاں احوال الخاباتی اللہ تی بہنوں کی حالتیں ول اخبات اخباتی طرح ہی ہیں اینی بہنوں کی طرح ہی ہیں اللہ بہنیں ولا احوال ان ان کی ساتھ ہارتے ہیں اکیلی کے لیے نصف و سلوسان دو یا دو سلوثان اخواطی لیمن یہ اس وقت جب ایمی بہنیں نہ ہوں ولا سوختی و امن ام تک ملا تن لی سلوسین ایک ایوجودگی میں دو سلوس کو پورا کرنے کے لیے دو اینی بہنوں کی موجودگی میں یہ وارث نہیں بنے گی محروم ہوگی اللہ پونا بن ہاں اگر ان کے ساتھ اللہ کی بھائی ہونا تو وہ ان کو آسبا بنا دے گا بل باقی بیندا کریں متر اور باقی ماندہ جتنا بھی ہوگا عصبہ سے بچا ہوا وہ ان کے درمیان لزہ کلیم اس لحضی منصر کے تحت تفصین ہوگا وہ والساتے ساتو چھٹی حالت کیا ہے این یزبنا عصابہ کہ وہ عصبہ بنے گی معل بناتی بناتی موجودگی میں او بناتی ابنی یا بناتی ابن کی موجودگی میں لیمازہ کرنا اس وجہ سے جو ہم نے پہلے ذکر کی کیا اس وجہ تھی نبی رضی اللہ کا فرمان اجعل اقاواتی معل بناتی عصابہ بن الانی ولّا تیے دیکھو اینی اور اللاتی یہاں پہ ذکر کر دیا اس نے اکٹھا بنیانی ول اللہ تی اور عنی اور اللاتی تی بہن بھائی سارے کے سارے یس کو جائیں گے بل ابنی و ابن اور ابن البن و انصفل نیچے تک و و بل ابی اب کی موجودگی میں بھی بالتفاق یہ محروم ہیں اور ابو حلیفہ کے نزدیک جاد کی موجودگی میں بھی یہ محروم ہوں گے ابن و امن ادا فارک آتاف تن اور اللہ بہن بھائی جو ہیں وہ اخلی اب و ام کی موجودگی میں اور اخت لی اب و ام کی موجودگی میں جب وہ اخت آتبا بن رہی ہو یہ محروم ہو جائیں گے جی تو آج کے ہمارے سبق کا خلاصہ کیا ہے اخوات لی اب ونی بہنے بہنیں ان کی کتنی عادتیں ہیں پانچ اکیلی ہوگی تو نس دو یا دو سے زائد ہوں تو سلوسان اینی بھائی کی موجودگی میں آتابا اینی بھائی کی موجودگی میں آتابا بل یا بنت الابن کی موجودگی میں آتاباد بنت یا بنت البن کی موجودگی میں آتاباد اور پھر آگے آئے اس صفحے پر ابن ابن البن اب اور جد کی موجودگی میں محروم پانچ عادیں پوری ہو گئی اکیلی ہو تو نصف دو یا دو سے زائد ہو تو سلوسان اکیلی ہو تو نصف دو یا دوست تو ایک اینی بھائی کی موجودگی میں آتابا بنس بنز البن کی موجودگی میں بھی آتابا ابن ابن البن اب جات کی موجودگی میں محروم پانچ और اور اللہ بہنیں لی اب اخبار لی اب اللہ بہنیں ان کی کتنی عادتیں خاص ان کی سات آگ نمبر ایک اکیلی ہو تو لمبر دو دو یا دو سے زیادہ ہو تو سلو شان نمبر تین اینی بہن کی موجودگی میں ایک ای بہن کی موجودگی میں تک ایک ای بہن, بہن کی موجودگی میں دونی بہنوں کی موجودگی میں محروم دو عینی بہنوں کی موجودگی میں محروم لیکن اللہ بھائی کی موجودگی میں آشاب اللہ بھائی کی موجودگی میں آشاب پھر اگر دو اینی بہنیں ہوں تب بھی یہ اصوا بنے گی بنے گی اللہ تی بھائی کی موجودگی میں آشاب بنات بناط عبر کی موجودگی میں آشاب بناس بناط ابن کی موجودگی میں آتابا اور اب جد ابن ابن البن کی موجودگی میں محروم اور اسی طرح اینی بھائی اینی بھائی کی موجودگی میں اور اینی بہن جب اصبہ بن رہی ہو تب بھی یہ محروم اب جد ابن ابن البن اینی بھائی اور اینی بہن جب اصبہ ہو کتنی عادتیں ایون ایون ابن نیچے تک اب جب اوپر تک ٹھیک ہے ایم بہن جب اصبہ بن رہی ہو ان چار عادتوں میں محروم پھر سن لیں ایک مرتبہ ای بہن کی پانچ عادتیں اکیلی ہوگی تو لسٹ دو یا دو سے زیادہ ہوں تو سلوسان اینی بھائی کی موجودگی میں بنت بنس البن کی موجودگی میں ابن ابن لبن اب کی موجودگی میں محروم اللہ بہن کی سات آلتے ہیں اللہ بہن کی سات آلتے ہیں اکیلی ہوگی تو نصف دو یا دو سے زیادہ ہوں تو سلو ایک ای بہن کی موجودگی میں سدس دو اینی بہنوں کی موجودگی میں محروم ان کے ساتھ اگر اللہ تی بھائی ہو تو آشاب بن بند کی موجودگی میں ابن ابن سفل اب جد و انی بھائی اور اینی بہن جب آسبا بن رہی ہو تو محروم سمجھ آ گئی بھائی ظاہر کھڑے ہو کے بتاؤ آج ہم نے کیا پڑھا ہے پانچ ہادتے ہیں نمبر ایک ہاں جی سلوشان ہاں بھائی کی موجودگی آساد بن پھر آساباد ٹھیک ہے ایبن ابرال ابن اور اب کی موجودگی میں ماہروم پانچ پوری کے بیٹھ جاؤ آپ سناؤ اللہ کی بہن کی عادتیں کھڑے ہو کے سناؤنہ آئے گی انشاء سنو بھائی غور سے عامر غور کا بھائی بلال سنا رہا ہے ہاں ٹھیک ہے ایک دست میرا تھا دو اللہ کی بھائی کی موجودگی میں آتابا اور موجودگی میں آساد ایک ہی رہن افن آپ بہن جب اسبا بند رہی ہو تو مارو پھر سناؤ ہاں سلو شانگی ایک بہن کی موجودگی دو آشاب دونوں کی موجودگی میں ایک اینی بہن کی موجودگی میں سلوس ہاں دو اینی بہنوں کی موجودگی میں محروم ایک اللہ بھائی کی اللہتی بھائیوں کی موجودگی میں آشابہ بنس بن سلیور کی موجودگی میں آشابہ ابن ابن اب اینی بھائی ابن ابن اب جات یہ تو یاد ہے نا اس کے ساتھ ساتھ میں کیا کرنا ہے اینی بھائی اینی بھائی اور اینی بہن جب آسبا بن رہی تو محروم پھر سناؤ اکیلی ہوگی تو ہاں سلو شان ایک اینی بہن کی موجودگی میں سوج ہاں دو اینی بہنوں کی موجودگی میں محروم اور اللہ کی بھائیوں کی موجودگی میں اور بند بندن کی موجودگی میں آشابہ اور ابن ابن البن اب جد اور اینی بھائی اور اینی بہن جب اسبا بن رہی ہو تو پھر یہ محروم سات پوری ہوئیر <متضح> کھڑے ہو جاؤ سناؤ آج ہم نے کیا پڑھا ہے سب سے پہلے اینی بہنوں کی پانچ چالتے ہیں ہاں दो اکیلی ہو تو سرو شام بھائی کی موجودگی میں آسابلیبل کی موجودگی میں آسابا اور موجودگی میں ماہ اور اللہ کی بہن اس کی کتنی عادتیں ہیں ہاں سلوسان ایک بہن ایک بہن کی موجودگی میں سنس دوہنوں کی موجودگی میں ماہروم اور ایک اور اللہ بھائی کی موجودگی میں آسابا की بنسولیبر کی موجودگی میں اور اوون ابنولیبن اب جد اور اینی بھائی اور اینی بہن جب اسبا بن رہی ماہروے سارے کھڑے ہو جائیں